ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد مکل محدس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 نبی یادین اللہ وسلی محمد محمد کما سل حميد مجيد ابرویم انمید مجید محمد ولا علی محمد کما بختا بروی ممید راطین وسن تم وقین ربنا آتی نا ملدون کا رشم و رشمتی ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمد للہ آج ستائیس اگست دو ہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون نائن کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سوریہ یوسف کی آیت نمبر نائن سے ورڈ اسٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ آیت نمبر آٹھ کے اوپر کنکلوڈ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارے جو ابا جان ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں زیادہ محبت والا رویہ رکھتے ہیں بلکہ ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں ان ابانا لفی ابولا علم مبین اور میں نے اس لفظ کے اوپر بھی بحث کی تھی کہ یہ بلالم مبین سے مراد یہاں کھلی گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوب جانا ہے اب اگلی آیت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے پچھلے لفظ کے ساتھ تو آیت نمبر آٹھ کا جو آخری لفظ ہے مبین نک اتولو یوں کر کے پڑھا جائے گا اگر ہم آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے اور یہ چھوٹی سی ن اس لیے پڑی ہے کہ پریفریبل یہی ہے کہ اسے ملا کر پڑھا جائے لیکن آیت کے اوپر اگر وقف کریں گے تو پھر اگلی آیت جب سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ چھوٹی نون نہیں پڑھی جائے گی کہ اگر کوئی شخص اگلی آیت نمبر نائن پڑے تو اسے یہ پڑے نک طو یو سف تو یہ غلط یہ نون کا تعلق لفظ مبین کے ساتھ تھا وہ تنمین تھا اور وہ اگلے لفظ سے ملے گا تو نون چھوٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ جن لوگوں کو عربی سے ناواقفیت ہے تو وہ اسے ملا کر پڑھیں سورت الملک کے سٹارٹ میں بھی اس طریقے سے ایک چھوٹی سی نون بھی آتی ہے جب آپ وقف کریں گے تو اگلی آیت کو پھر حالت رفع میں سٹارٹ کریں گے او قطلو یوسف کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالو یوسف کو تو یہ میں نے آپ کو فرق بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلو یوسف یا تو یوسف کو قتل کر دو ابت راہو یا اسے پھینک آؤ ار دئ لولا وجہ ابی کسی ایسی سرزمین میں کہ وہ تنہا ہو جائے تمہارے باپ کے رخ سے یعنی ان کی توجہ سے ہٹ جائے وہ تکون ہی قومن سالخین اور اس کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک قوم بن جانا پتہ تو ان کو بھی تھا یہ کتنا غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر رہے ہیں چھوٹی عمر کا ہے ہارڈلی دس بارہ سال عمر ہے اس نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ تو کاٹنی ہے اس کے باپ نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ بھی کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ جب وہ باپ آپ کا بھی باپ ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا قرآن میں حکم ہے انبیاء بی کرام کی تعلیمات میں حکم ہے تو دل کو تسلی انہوں نے اس اعتبار سے دی کہ ٹھیک ہے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے معافی ہو جائے گی یعنی یہ وہی مینٹلٹی ہے جو آج بھی اسی طریقے سے منوان ایکز کرتی ہے کہ جان بوجھ کر گنا کرو بعد میں معافی مانگ لینا تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کوئی شخص توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گنا کرے ایک تو یہ ہے کہ نفس سے مغلوب ہو کر کوئی معاملہ کر لیا ارادہ نہیں تھا کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا تو اس کی توبہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا اور اس بڑے لیول کا گنا کرنا پھر اس پہ کہنا کہ توبہ کر لیں گے تو معافی ہو جائے گی تو وہ معافی ہوئی کوئی نہیں ہے آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے اگرچہ اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کر دیا لیکن جو انہوں نے ایک غلطی کمائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک ضرب المثل بن گئی اول الوم منہم تو یہ جب مشورہ لوگ کر رہے تھے تو انہی میں سے ان کے بھائیوں میں سے ایک شخص نے کہنے والے نے کہا انہی میں سے لا تخت الو یوسف کے مت قتل کرو یوسف کو وہ الہفی غیابتل جب اسے پھینک دو کسی گہرے کنویں کے اندر باد سیاحتی ان کن تم تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا مسافر کوئی کافلہ گزرے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو اور ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ قافلے راستے میں ایسے کنو سے پانی بھرا کرتے تھے ریگستانی سفر کے اندر بالخصوص پانی کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہے ضروری ہوتا ہے تو ایسے کنویں میں اسے ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے رکیں اور پھر جب وہ ڈول ڈالیں گے تو یوسف بھی نکل آئے گا اور یوں اس کو وہ ساتھ لے جائیں گے یہ تو ان کا پلان تھا دوسری طرف اللہ تعالی نے اس کنویں کے اندر ہی علیہ اسلام کو یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا اور چھوٹی عمر میں انہیں تسلی دے دی کہ اب آپ کی آزمائش کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دے دیں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے لیکن بہرل اب اسے تقدیر الہی سمجھ کے قبول کریں اب یہ پورا پلان انہوں نے کر لیا اور اس پلان کی ایگزیکشن کا اسٹارٹ ظاہر ہے کہ والد کی اجازت سے ہونا تھا تو اب یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آئے اپنے باپ کے پاس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ابانا مالک لا تا منا یوسف انہوں نے کہا کہ احبا جان کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتباری نہیں کرتے و انا لہو لنا سکھون جب ہم تو اس کے بڑے خیر خاں ہیں ہمارے بارے میں آپ بدگمانی نہ کریں آپ دیکھیں پورا پلان پھر جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے ارسل معنا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجئے غدا کل کے دن یارتا و وہ خوب کھائے پیئے ہمارے ساتھ اور کھیلے کودے وہ انا لہو اور بے شک ہم اس کے نگبان ہیں تو اب یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ حسد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرے اور جو ایک چانس تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ظاہر انہوں نے اسے ایکسیڈنٹل قتل ہی بتانا تھا نا یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم نے اسے مار دی اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ گم گیا ورنا تو پھر ان کو کہا جاتا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ساری پاسبلٹیز کو ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا تو یوسف علیہ السلام کے والد کو یہ اندازہ تھا کہ زیادہ زیادہ یہ والا معاملہ وہ کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے بھی ان کا اندازہ درست نکلا ہمارے لوگ جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس میں سے علم غیب نکال رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ وہ بھیڑیا کھا جائے گا اسے حالانکہ اگلی آیات میں جب انہوں نے آ کے بہانہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اس معاملے میں اور باقی معاملات اس طریقے سے چلے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دے جب چاہے اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دیتا ہے اینڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے کہ یوسف السلام کی طرف سے جب قاسد آیا تو انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو اگر پیغمبر وقت اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا تو انہیں اس وقت بھی خوشبو محسوس کر کے بتانا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو فلاں کنویں کے اندر وہ ہے اور مجھے خوشبو آ رہی ہے اس وقت اللہ نے نہیں ان پہ ایکسپوز کیا یہ معاملہ تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے اس وقت دکھا دیتا ہے سنوا دیتا ہے یا خوشبو سنگھا دیتا ہے اور جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا اولا ان نیلا یہ انتربو بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرتی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ وہ اخاف ہین یا کو لہ رو وین اور تم اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہو اس حال میں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنی سیر و تفریح کے اندر مگن ہو تو مجھے یہ چیز ڈر میں مبتلا کرتی ہے اب دیکھیں کتنی ڈٹائی ہے کہ جو اندیشہ تھا وہی بانا بھی آگے انہوں نے لگایا اور کوئی بہانہ بھی نہیں تھا کالو انہوں نے کہا کہ اگر کھا جائے ہمارے بھائی کو بھیڑیا جب کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے ان نہ سیرون تو پھر ہم تو بڑے ہی خسارہ والے ہیں یعنی یہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ اتنی لگے لتھیں سی کہ دس براہ اور ساڈے بیڑی ہے کوئی کھا جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر جب وہ بڑے اسرار کے ساتھ اپنے باپ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے گئے وہ اجماع اور سب کے سب جمع ہو گئے این یا جو آئلو ہفی غیا جب کہ اسے ہم گہرے کنویں میں ڈال دیں گے تو پھر وہ انہوں نے وہ اپنی جو ایک سازش تیار کی تھی وہ کر گزرے تو اس کنیں والی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام اس گہرے کنویں میں تھے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی بھیجی و اوہ نا تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی ان کی تسلی کے لیے لتونب بھی ان رحیم کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر کر دو گے ہا جو یہ ایک فیل انہوں نے کیا یعنی ان کی سزنش کرو گے وہم لا یا اور اس وقت وہ تمہارے اس رتبے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تم کو ہم کس اعلی مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ سارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے اور اس وقت پھر اس حالت میں جب کہ تم ان پر اختیار بھی رکھتے ہو گے تم ان کے برے عمل کے بارے میں انہیں خبر دے دو گے یہ ایک چھوٹی سی بات یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی کہ انہوں نے پھر آلموسٹ چالیس سال جدائی کے گزارے وجا او ابا ہم عشا تو اب یہ ساری انہوں نے حرکت جو کرنی تھی وہ کر دی اور وہ سب کے سب آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت رات کے وقت روتے ہوئے گریہ اور زاری کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ رونا تو شرط تھا رو کے ہی منوایا جا سکتا ہے کہ انہیں بھی غم ہے ادر وائز صرف آ کے ایک خبر دیتے تو وہ اپنی شکل سے کیسے جسٹیفائی کر سکتے تھے اور یہ ایک ایسا رونا ہے کہ یہ آج تک اسی طریقے سے چل رہا ہے کئی علماء بھی ہیں وہ اپنی جوٹی کہانیاں رو کر پبلک تک پہنچا دیتے ہیں اور رونے پیٹنے کو دلیل بناتے ہیں آنسو کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق پہ ہونے کی حالانکہ حق پہ ہونے کی دلیل آنسو کے ساتھ رونا نہیں ہے حق پہ ہونے کی دلیل حق پر ہونا ہے کال یا ابا انہوں نے کہا کہ اے باجان جان ان نا رب نہبورک نا یو عند متا اے باجان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کھیل کود رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا فلب تو اسے بھیڑیا کھا گیا اب اپنے اس جھوٹ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وما تی مک مین ابا جان آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو ولو کنہ صادقین اگرچہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ نے ہماری اس بات کا یقین نہیں کرنا ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا یہ کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم چودہویں صدی کے علماء میں اٹھائے جائیں یہ بڑا اپنے نے میں سنا ہوگا میرے خیال میں تو چودہویں صدی کے علماء جو ہیں وہ برادران یوسف سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے اس حوالے سے ہماری تو پندرویں صدی ہے یہ چودہ سو پینتالیس ہیسری چل رہا ہے ہم تو چودہویں صدی میں آئے نہیں ہیں چودویں صدی میں وہ علماء ہے کہ جن کے ناموں پہ آج فرقے بنے ہوئے ہیں وہ ہے چودہ سو کا مطلب ہے چودہ سو مکمل ہو کر پینتالیس سال یعنی پندرہویں سدی کے پینتالیس سال گزرے تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط یقیناً ہے تو سٹوری لیکن اس کے باوجود اس جھوٹی بات کو بھی ہم صحیح ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی اس سے بدترین مثال کوئی اور دی نہیں جا سکتی تھی تو ہم اس جھوٹ کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مثال کی حد تک تو بات ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے میرے خیال ہے جو علماء کا طبقہ ہے انہیں خود اپنے بزرگوں کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے چودویں صدی کے علماء کے بارے میں جو انہوں نے یہ جھوٹ مشہور کیا ہوا تھا بہر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا تو اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے وجا قمیص بدمن کذب وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کی کمیز کے اوپر جھوٹا خون لگا کر اب خون ظاہر ہے وہ انسانی خون تو نہیں تھا کسی بھیڑ بکری کا خون لگایا ہوگا انہوں نے اور اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوگی جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے قرآن میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کمیز بالکل صحیح سلامت تھی اگر بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتا تو کپڑے کی جو کمیز ہے وہ بھی تار تار ہو جاتی تو وہ ثابت کمیز کے اوپر ہی خون لگا کے آگے تو یہ بات صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرائن کے ذریعے پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ جھوٹ گھڑا ہے قالا تو آپ نے فرمایا بل سولت ولت لکم انفسکم امرا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آراستہ کر دیا ہے تمہارا یہ کام جو تم نے جرم کیا ہے جمیل تو میں اس معاملے میں صبر ہی کروں گا مستعن و تصفون اور اللہ تعالی سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ بازی کی ہے اس معاملے میں میں اللہ سے مدد طلب کروں گا یعنی پیغمبر کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ جھوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک ازمائش رکھی تھی تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے وجا سیار تو وہاں سے ایک کافلا گزرا فرسلو واری تو وہ کافلے نے پانی کے لیے اپنا جو ایک پیمانہ تھا یا برتن تھا ڈول وہ لٹکایا رسی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ڈول نیچے پہنچا تو وہی کے ذریعے یوس الاسلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو نکالنے کا ہم سبب کریں گے تو یوس الاسلام اس ڈول کو پکڑ کر یا رسی کو پکڑ کر باہر نکل آئے کیونکہ وہ اندھیرا کنواں تھا اتنا نظر تو نیچے کوئی لائٹنگ وغیرہ والا معاملہ تو نہیں تھا انہوں نے تو سمجھا ہوگا پانی اس میں آ گیا یا اتنا وزنی کیوں ہے انہوں نے تو کھینچا اور رسی مضبوط تھی وہ بچے کا وزن بھی اس نے سہار لیا تو جب وہ باہر نکالا تو کالا یا بش را ہا غلام انہوں نے کہا ہو خوشخبری یہ تو ہمیں ایک اتنا خوبصورت بچہ مل گیا اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک غلامی والا سسٹم تو چل ہی رہا تھا اور پلس یہ کہ ان کو ایک خوبصورت غلام مل گیا جس کی قیمت بھی اچھی لگ سکتی تھی وہ اثر انہوں نے چھپا دیا اسے مطائے گران گراں سمجھتے ہوئے علیم بیما ملون اور وہ خوب جو کچھ کر رہے تھے خوب اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے وہ شرع بخش ان دراہم دراحم تو انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت کے ایوز و کانو فی ہنزاہدین اور وہ اسی معاملے میں زاہد ہو گئے اور انہوں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا ظاہر مفت کا مال تھا تو جتنی بھی قیمت مل جائے وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے اچھا قرآن کے اس اسلوب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چند حکیر داموں کے وز جو بیچنے کا ذکر ہے وہ اس کافلے کا ہے کہ جس کافلے نے ان کو نکالا اور مصر میں جا کے بیچ دیا ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے اس میں انہوں نے اس معاملے کو پلٹایا ہے ان کے بھائیوں کی طرف کہ بھائیوں نے اس کوئے کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا اور جب وہ نکلا تو انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارا غلام بھاگ کر آیا ہے اور آپ نے اگر اس کو رکھنا ہے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں دیں اور اس کو لے جائیں ولہ عالم قرآن سے تو ایسی کوئی بات پتا نہیں چل رہی اور اگر وہ والا معاملہ بھی کر لیا جائے تب بھی کوئی اس کے کو خلاف والا معاملہ اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے وقال اللہ رش تو مصر تو کہا اس شخص نے جس نے یوسف ال اسلام کو خریدا تھا اہل مصر میں سے لم ہی اپنی بیوی سے اس نے کہا اکرمی مسواہ کہ اسے خوب عزت اور اکرام کے ساتھ ٹھہراؤ وہ عزیز مصر تھا یعنی جو بادشاہ تھا مصر کا اس کا آپ سمجھ لیں اسسٹنٹ سیکنڈ جو اس کا وزیر تھا آج کل تو وزیراعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا اس زمانے میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا تھا جو سب کچھ دیکھتا تھا وہ عزیز مصر کہلاتا تھا اس نے خریدا اسے اور اس نے اپنی بیوی بی کو کہا کہ اسے ٹھہراؤ اپنے پاس آسا یگ قریب ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے کیونکہ شکل تو غلاموں والی نہیں تھی اور جو بیچ رہے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے تو ایک غلاموں سے ہٹ کے ہے تو ہو سکتا ہے ان کریب ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائے او نت تخ والا یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور بیٹا وہ بنانے کے لیے اس لیے تیار تھے کہ اس کی شکل کوئی غلاموں والی نہیں تھی ورنہ یہ حبشی غلامی عموماً انہیں کا ہی کاروبار ہوا کرتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ٹانٹ بھی نہیں ان کو کر سکتا تھا کہ اس کی تو شکل ہی غلاموں والی ہے تو انہوں نے دونوں آپشن رکھے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے اسی لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو ہمارے کام کاج کر دے گا ہمیں فائدہ پہنچائے گا نہ بھی ہوا ایٹ لیسٹ ہم یہ ہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے وہ کزالی کا مکنال اور یوں ہم نے اللہ تعالی فرماتا ہے یوسف علیہ اسلام کو زمین میں اپنی حکمت سے ایک تمکن اختیار فرمایا ان کے حق میں کہ انہیں ہم نے ایک ایسی جگہ کے اوپر فائز کر دیا کہ جہاں وہ ایکسپیرینس بھی گین کر سکتے تھے ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا سب سے بڑے وزیر کے گھر میں رہنا تو ظاہر ہے کہ وہ بھلے کوئی بچی ہی خوراک ہو لیکن ایک اچھی خوراک اور پھر وہاں پہ جتنی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں وہ کھانا سرو کرتے تھے اور یوں ان کا انٹریکشن بھی باقی وزرا سے رہتا تھا سیکھ گئے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایک تمکن اختیار کر دیا والی نولی مہو من تعویر الحادیث تاکہ ہم انہیں سکھا دیں بات کی گہرائی کا علم یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ اور بال لوگوں نے اس کا خوابوں کی تعبیر کا ترجمہ کر دیا حالانکہ خواب کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے معاملہ فہمی سکھا دیں ظاہر ہے کہ جب اتنے ایکسپیرینس لوگوں میں رہے گا سب سے بڑی سولہ تھی اس وقت کہاں بدو لوگ شام کے رہنے والے اور کہاں مصر کے لوگ تو ان کے لیے ایک علم سیکھنے کا بھی ذریعہ ہو جائے گا غالب علی امری اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور ان اکثر لوگوں میں یوس الاسلام کے بھائی بھی شامل ہیں انہوں نے کیا برائی سوچی اپنے بھائی کے حق میں اور اللہ تعالیٰ نے اسی شر میں سے کتنا بڑا خیر ان کے لیے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ عماً کرتا ایسے ہی ہے کہ مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے اپنے بھائی کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا معاملہ کیا کہ مستقبل میں انہیں مصر کی سب سے کی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا بعد میں اسی عزیز مصر کی پوسٹ کے اوپر یوسف علیہ السلام آ گئے ولمغ اشود اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے آ تئینہ حکم علما تو ہم نے انہیں حکم اپنی طرف سے اور علم اتا فرمایا یا حکم سے مراد ہے نبوت اور علم عطا فرمایا خوابوں کی تعبیر کا بھی علم تتا فرما دیا معاملہ فہمی بھی اور سے بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا وہ کزالی کا نج اور یوں ہی ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو جو صبر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو وقتی طور پر تکلیف آتی ہے پھر دیکھیں کہ ایک آسانی والا معاملہ ہو گیا ان کے لیے صرف ایک جدائی والا ایشو تھا باقی تو ان کی زندگی پہلے جو ایک تکلیف کی زندگی تھی ایک گڈریوں والی زندگی جس میں آپ اتنی تکلیف سے دودھ کی روٹی حاصل کرتے ہیں اس سے اگر آپ کمپیر کریں تو یہ اسی طریقے سے جس طرح یہاں غریب علاقے سے کوئی شخص یورپ اور امریکہ میں جا کے سیٹل ہو جائے اور ہر طرح کی نعمت اسے دستیاب ہو جائے تو یوسف الاسلام کے لیے یہ والا معاملہ تو آسان ہو گیا اور اس کی وجہ سے جدائی کا غم سینا بھی آسان ہو گیا جبکہ انہیں یہ تسلی بھی دی گئی تھی کہ یہ جدائی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی تو ایک آسانی والا معاملہ ان کے لیے ہو گیا لیکن یہ اس وقت تک ابھی جو دس سال کی قید ان کا انتظار کر رہی ہے وہ ان کو نہیں بتا اتنی بھی کوئی آسانی نہیں ہوئی ہے ٹھیک اللہ تعالی نے ان کو ان تمام تکلیف سے گزار کے ایک بڑے منصب کے لیے مبوس کرنا تھا تو پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا را ودت ہر ہوا فی تیا ان نفسی اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے یعنی وہی جس نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا غل قطل اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے وقالت قالت ہئی تو اس نے کہا کہ تم میری اس خواہش کو پورا کرو قالم آد اللہ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں نہو ربی احسنا مسوایا بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا محسن ہے اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے یہاں رب سے مراد سورہ یوسف کے اسلوب میں جو رب آ رہا ہے وہ مالک کے لیے آ رہا ہے آگے بھی چل کے رب کا لفظ آئے گا مالک کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بے شک جو میرا مالک ہے یعنی تیرا خاون اس نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے وہ میرا موسن ہے میں اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں اور اگر یہ ربی سے مراد آپ اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی درست ہے دونوں باتیں میں ایک وقت درست ہے لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ربی کی زمیر لوٹائی ہے اس کے خامند کی طرف اس عورت کے خامند کی طرف جو کہ یوس الاسلام کا مالک بھی تھا انحلف الظالمون بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاں نہیں پا سکتے ولاقد ہمت بھی اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا یوسف کا وہ ہم اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لرآ برحان ربی اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اسپیشل ان کی پروٹیکشن نہ کرتا اور دوسرا مرزانہ طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ گئے ظاہر کوئی سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں حضرت یقوب علیہ السلام کی شکل دکھائی گئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا یا عین ممکن ہے علیہ اسلام ان کے سامنے ظاہر ہوں اور انہوں نے ان کو گائٹ کیا ہو یا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے فلم میں فلمایا کہ وہ عورت جو ہے انہیں شیطان کی نظر آنے لگی یعنی وہ شکل اس کی شیطان والی انہیں دکھنے لگی تو یہ ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے آبزرویشن تھی برل کوئی بہت غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روشن دلیل ہم نے ان کو دکھائی ہے کوئی وہ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے فتنے سے بچ کے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی مو بولی ماں تو تھی اور اس عورت کو بھی دیکھیں کہ اس نے بچوں کی طرح جس لڑکے کو پالا اس کے ساتھ وہ برائی میں مبتلا ہونے والا معاملہ اس کو شیطان نے اکسایا اسی لیے اسلام نے منہ بولے ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہیں رکھا ہوا سیدھی سی بات ہے وہ اس میں اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں جب تک کہ محرم والا رشتہ نہ ہو علی نصف عن حسو اَوَ اولفاشا یہ دلیل ہم نے اس لیے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے حیائی کے کام کو ان نہ بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے یہ لفظ ہے مخلص دو لفظ ہیں عربی میں ایک ہے مخلص جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مخلص کہتے ہیں بڑا خالص ہے یہ بندہ اخلاص شو کرنے والا ہر مسلمان کی, مؤمن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرے کمٹمنٹ شو کرے کمیٹڈ ہو لیکن انبیاء ہوتے ہیں مخلص اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ڈگری کہ وہ تو اللہ کے لیے کمیٹیڈ ہیں ہی ہے اللہ انہیں اپنے لیے چن لیتا ہے تو وہ زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے مخلص یہ زبر اور زیر سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے مخلص رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والا مخلص جس سے اللہ اپنے لیے خود خالص کر لے یہ تو عورت ترین درجہ انبیاء تو مخلص ہوتے ہیں مرشد رشد ہدایت دینے والا مور شد جس کو رشد و ہدایت دی جائے یعنی وہ پیسف کا یہ کا آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم نبی کے مرشد ہیں ہمیں انہوں نے ہدایت دی اور وہ ہمارے ہادی ہیں اب یہ مرشد اور مرشد کا اتنا فرق ہے پنجابی میں تو چلے چل جاتا ہے مرشدہ دیدار وے باہو اور وہ مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں لفظ مرشد ہے اس طریقے سے نبیل استعم کے لیے بھی یہ نعرے جب لگاتے ہیں سیدی مرشدی یہ لفظ مرشیدی بولا جائے گا مرشدی نہیں بولا جائے گا لیکن یہ کیا بولتے ہیں سیدی مرشدی ہاں جن کو ہم نے ہدایت دی ہوئی ہے ناؤزب یہ الٹ ترجمہ ہو جاتا ہے تو پھر جواب میں وہ کہتے ہیں یا نبی یا نبی اس کے جواب میں ہونا چاہیے امتی امتی تو نعرہ ہی غلط بنایا ہوا ہے یا نعرہ درست تھا اس کی پروناؤشن انہوں نے غلط کر دی سیدی مرشدی سید کے نیچے بھی زیر اور مرشد کے نیچے بھی زیر تو یہ مخلص اور مخلص وسطب الب اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف وہ کمی من دبر اور اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ گیا وہ پھاڑ ڈالا وہ الفیا سید لدل باب اور بس اسی حالت میں دروازے کے پاس اس کا خامند عورت کا آ گیا اب چور تو اس کا پکڑا گیا تو اس سے پہلے کہ یوسف السلام اس کی بیوی بی کی شکایت اسے کرتے ظاہر ان کا کریکٹر تو تھا اپنے مالک کے سامنے تو ان کی بات بھی سنی جاتی لیکن انس کی عورت نے جھوٹا بہانہ کیا اور کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے قالت ما جزا امن ارودا بی اہلی کسول انہوں نے کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا بدلہ جزا جب نیگیٹو مانوں میں لیا جائے گا تو وہ پھر بدلے کے معنوں میں ہوگا اور اگر پوزیٹو مانوں میں ہو تو انعام کے مانوں میں عربی میں دونوں کے لیے جزا کا لفظ تو اس کا بدلہ یا سزا سوائے اس کے کیا ہوگی اللہ این جنا او آداب علیم کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے اب اس نے تو اپنا مقدمہ پہلے سامنے رکھ دیا بہرل وہ شریف انسان تھا اس نے صرف اپنی بیوی کی بات کے اوپر اکتفا نہیں کیا یوسف علیہ السلام کی بات بھی سنی کالا یوسف علیہ السلام نے کہا ہی اروتنی این نفسی یہ جو کچھ بول رہی ہے تو جھوٹ کہہ رہی ہے بلکہ اسی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی اور بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی تو انہوں نے بس اتنا مختصر جملہ بولا کہ جھوٹ بول رہی ہے اس نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی یوس علیہ السلام کی وہ شاہد شاہدم تو ایک گواہ نے جو کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا خامن کے رشتہ داروں میں سے ہوتا تو عورت نے کہاں ماننا تھا تو بائی چانس وہاں پہ کوئی اسی عورت کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ حمایتی تھا اس عورت کا ان رشتے داروں میں سے ایک رشتے دار موجود تھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا غیبی معاملہ کیا تو وہ بول اٹھا اس نے ایک علمی بات کی جو بالکل منطقی تھی کہ یہ طریقہ ہے جج کرنے کا اس زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتے تھے اور باقی معاملات اس طریقے سے تو نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کاؤنٹر ویریفکیشن کی جا سکے ایران والوں نے ویسے فلم کے اندر یہ فلمایا کہ وہ کوئی ایک شیرخوار بچہ تھا نیو بورن بیبی تھا جو بول بھی نہیں سکتا تھا تو وہ بول اٹھا اور اس نے یہ بات کی جو اگلی بات رپورٹ ہوئی ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے لیکن یہ اتنی غیر معمولی بات تھی کہ قرآن میں رپورٹ ہونی چاہیے تھی معوضے کے طور پر کہ شیر خوارگی میں بچہ بولا ہے جس طرح کہ عیسا اس علیہ اسلام ماں کی گود میں بولے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی ایک واقعہ ہے جو قانونِ قدرت کو توڑنے والا ہے معجزہ ہے تو یہ بھی معاوضہ ہونا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس کے بعد تو وہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے اور وہیں سے ان کی دعوت کا آغاز بھی ہو جاتا سب سے پہلے تو عزیز مصر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تو ایسی کو بات رپورٹ نہیں ہوئی سے لگتا ہی یہ کہ وہ کوئی سیاح آدمی تھا سمجھدار کوئی سینئر آدمی تھا جس کے پاس اکل و دانش تھی اور اس نے مشورہ دیا اپنا اس نے کہا کہ انکان کمیز ہو ادمن قبل کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یوسف علیہ اسلام مجرم ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہو تو عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر سامنے سے ہے اس کی کمیز پکڑے گی اور پھاڑ دے گی یہ لاجیکل چیز تھی فصدقت و من منل کا تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے وہ انکان کمیز ہو قدم دبر اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ تو پھر سیدھا اشارہ ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس عورت نے اسے اپنی طرف کھینچا یہ لوجیکل بھی ہے کہ اسی قسم کا ہی کوئی معاملہ فٹ اینڈ بیٹھتا ہے ان کا نا قمیصو قد من دبر اور اگر یہ پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی ہے فکر ضبط و ہوا تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے دیکھیں واقعی کوئی سینئر ممبر تھا کہ جس نے اسٹارٹ یوس الاسلام کو جھوٹا کہنے سے کیا پہلے وہ پاسبلٹی بیان کیا جس میں یوسف الاسلام جھوٹے تھے اور پھر وہ possibility بیان کی ہے جس میں یوسف علیہ السلام سچے تھے اور دوسری اس نے سمجھداری یہ کی ہے کہ اس نے اس کی بیوی بی کو ڈائریکٹلی جھوٹا یا سچا نہیں کہا بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ سچوں میں سے ہے فلم رو آ پس جب عزیز مصر نے اس کی کمیز کو دیکھا قد من دبر کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی من تو اسے سمجھ آ گئی سمجھدار تھا ہٹ درم نہیں تھا اس نے اپنی بیوی بی کی سائیڈ بھی نہیں لی سچائی کے لیے کھڑا ہوا ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں انصاف کے اوپر ہی چل رہی تھی بے دینی کے باوجود انصاف اور عدل کی وجہ سے ہی تو کامیاب تھیں تو جب اس نے دیکھا کہ کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو کہ ان نہ کن کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے ان نہ کئی کن نہ اور بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہی یعنی فوراً اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا آنسو نکل اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے چیحوں پکار کرنا شروع کر دینا بہانے بنانا شروع کر دینا تو یہ عورتوں کی ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی میں کہوں گا کہ خامی نہیں کہوں گا خامی تو آخرت کے پوائنٹ اف ویو سے دنیا میں تو ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہونے کے لیے اس طرح کے راستہ اختیار کر لیتی ہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نقئی دکن عدیم بے شک تم کی جو فریب کارانہ چالے جو ہے وہ بڑی پونچی ہوئی چالے ہوتی ہیں یوسف اور پھر عزیز مصر نے یوسف اسلام سے کہا عن هذا تو تو ایک اچھا انسان ہے اس معاملے کو جانے دو یعنی یہ جو گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ پردے میں ہی رہے تم نے باہر کسی سے بات نہیں کرنی اس معاملے کو یہیں دفن کر دو ظاہر ہے کہ کتنی تو اس نے اپنی بیوی کو فیور دی کہ اسے سزا نہیں دی ناراض تو ہوا ہوگا فلم میں تو انہوں نے دکھایا کہ وہ مرتے دم تک ناراض ہی رہا ہے بس ضرورت یہ گفتگو کرتا تھا اور یہ ریئلٹی بھی لگتی ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو اتنی عزت سے رکھا ہو اتنے بڑے منصب کے اوپر اور پھر وہ اس قسم کی حرکت کرے اور اپنی بی, بی سے اس نے کہا وس تب کہ لمبک کہ گناہ کی معافی مانگ ان کی بے شک تو ہی قصور واروں میں شامل ہے اب یہ گناہوں کی معافی کوئی اللہ سے مانگنے والی نہیں تھی یا شاید کوئی ٹوٹی پوٹی فارم میں ان کے جو دیوتا ہوں گے پلس یہ کہ گوکلی باد والا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے انصاف کا تھا این ممکن ہے اس نے یہ کہا ہو کہ تم یوسف سے معافی مانگو اپنے اس گنا کی جو تم نے الزام لگایا اب یہ معاملہ تو گھر کے اندر ہوا لیکن خبر لیک ہو گئی جس طرح آج کل ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور وہ خبر کس طرح لیک ہوئی ہوگی یقیناً یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی اور عزیز مصر نے بھی نہیں کی ہوگی اور اس عورت نے بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ باہر سے لوگوں نے پھر باتیں کرنی تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے یہ بھی ایک گالی پڑھنی تھی اس کو تو گھر میں جو کام کرنے والی ہیں ان کے ذریعے خبر لیک ہو گئی ظاہر وہ گھر کے اندر سنتی ہیں اور پھر وہ خبر جو لیک کرتی ہیں نا جس کو بھی بتاتی ہیں ساتھ کہتی ہیں کہ آگے نہیں دسنا ہاں اور یوں کرتے کرتے خبر پھیل گئی اور یہی سین انہوں نے فلمایا اس میں اور یقینا یہی فٹن بیٹھتا ہے وہ قلوۃ فلم مدینہ اور کہنے لگی اس شہر کی عورتیں امرات العزیز جو عزیز مصر کی بیوی ہے تواوید فتح عن نفسی وہ تو اپنے نوجوان غلام کو اپنے نفس کے لیے ورگلانا چاہتی تھی اور یہ وہ ٹانٹ کے طور پہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھو کتنی گئی گزری ہے کہ اس نے یہ برائی والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ کیا ہے شفا بے شک غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ان لانا روحا فی <مبین> یہ تو بالکل ہی گئی گزری ہے گمراہی میں ڈوب چکی ہے اب یہاں پہ گمراہی میں ڈوبنا یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی گناہ کے طور پر یعنی ایک ہماری جو نارمز چل رہی ہیں معاشرے کی اس کے اعتبار سے تو مطلب اتنی گئی گزری ہے یہ یہ ان مانوں میں ہے اب ظاہر عورتوں کی چالیں تو پھر ہے نا اب دیکھیں نا وہ عورت کیسے چال چلتی ہے ان کے ساتھ فلم مس جب سمیات بھی اس قسم کی مکارانہ جو باتیں تھیں وہ سنی اس عورت نے کہ اچھا یہ میری بکیلیاں کر دینے پنجابی میں کہتے ہیں میری قیبت کر رہی ہیں ارسلت ال تو اس نے سب کی طرف پیغام بھیجا وہ آتادت لہن نامت تک آ اور اس نے ان کے لیے ایک باقاعدہ مسدیں ارینج کی کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ڈنر پارٹی یا کوئی لنچ ارینج کیا اس زمانے میں یہ معاملات ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں اس نے عام مصر کی عورتیں تو نہیں بلائی ہیں جو حکومتی لیول کے جو چھوٹے وزیر تھے ان کی بیویوں کو اس نے مدعو کیا صبائی وزیر یا وفاقی وزیر تو ان کے لیے اس نے مسنت تیار کی و آتت کل واحد من اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھری دے دی وقالت خرج علیہ اور پھر یوسف کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ سے یہ لگتا ہے کہ ان کا آنا جانا باہر نہیں تھا بڑے بڑے محل تھے تو انہوں نے اس کو اندر ہی سارا کچھ پرورش والا معاملہ کیا اور یہی انہوں نے ویڈیو میں دکھایا وہ تو پورے پورے سٹی بات ہے تو عورتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے تو اس محفل کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا جا رہا غلام تھے انہوں نے آڈر تو قبول کرنا تھا فَلَمَّا مار آئی نہ ہو تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے خوبصورت بھی تھے پھر ان کے ایک چہرے کی وجہ تھی اکبر نہ ہو تو انہوں نے اس کو بہت بڑا خیال کیا وہ قطع اور بس اسی کشمکش میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی یعنی زخمی کر لی یہ نہیں ہے کہ انگلیاں کاٹ دی ہیں یہ نہیں اور ظاہر کہ قرآن پاک مختصر بات کر رہا ہے اس میں فیلنگ دی بلینکس ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ سیب دیے کھانے کے لیے پیش کیے اور چھری ان کے ہاتھوں میں دی بس این اسلم میں جب وہ سیب کاٹ رہی تھی کاٹنے کے دوران ظاہر وہ چھلکا اتار رہی ہوں گی یوسلس نام جب آئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئی وہ عورتیں تو وہ کاٹتے ہوئے ان اس میں ایسی متوجہ ہوئی کہ ان کے ہاتھوں کا بھی کوئی پورشن کاٹ گیا جس طرح ہمارے ڈاکٹر سار صاحب استاد کہا کرتے تھے کہ این ممکن ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ زخمی ہوا اور یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے وہ اس کی مرم پٹی کرنے کے لیے اس کے قریب ہوئے ہو تو باقی عورتوں نے جان بوجھ کے ہی وہ اپنے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے ہو توجہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح گھر میں بھی بچوں سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگر کسی بچے سے دوسرے بچے کو زخم لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت زخم لگا لیتا ہے مظلوم بننے کے لیے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے بہرحال کچھ بھی ہوا ایک ایکسٹران واقعہ تھا باقیوں کے بھی ہاتھ زخمی ہو گئے وک اللہ تو وہ تعجب میں انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے ماں ہاد یہ تو انسان نہیں لگتا انہادا اللہ ملک کریم یہ تو نہیں مگر کوئی بہت معزز فرشتہ یہاں جو اللہ کا لفظ آیا ہے یا فرشتے کا ذکر ہے اس سے مراد قدن یہ نہیں کہ وہ اللہ میں یا فرشتوں میں ماننے والے تھے جو ایک محاورتً باتیں چل رہی ہوتی تھی نا جس طرح ہم دیکھیں ہمارے ریلیجن میں کہیں دیوتا کا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی جب صحافی زراعت گفتگو کرتے ہیں تو کسی پولیٹیکل لیڈر کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو دیوتا بن رہا ہے یہ تو مہاتما ہے حالانکہ یہ کانسپٹ تو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے لیکن چونکہ محاورتن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے زمینی خدا یہ ٹرم بھی بولی جاتی ہے طاقتور لوگوں کے لیے تو اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ محاورتن بسا اوقات۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی اس زبان میں آ گئی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی کہ وہ خدا کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے اس کے الٹ ضرور ملے گا جب یوسف السلام جیل میں جائیں گے اور وہاں دعوت توحید رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو بت تم نے گھڑ لی ہے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سنت نازل نہیں کی تو این ممکن ہے ان کا بھی وہی عقیدہ ہو کہ اوپر ایک خدا ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو آلیہ ہیں جن کے بت بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں گاڈس ہیں اس قسم کا ہی ان کا کانسیپٹ ہو تو اس کانسیپٹ میں بڑے خدا کو اللہ کہا جائے اور آسمانی کوئی مخلوق ہے اس کے لیے فرشتے کی ٹرم ہو تو اس اعتبار سے چل رہی ہو برال توحید وہاں اس فارم میں موجود نہیں تھی وہ وہی بت پرستی کے عقائد و نظریات تھے جو اگلی قوموں میں ایگزٹ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ان کی تطہیر کرتا تھا ایسٹ نہیں تھے خدا میں بلیو کرنے والے تھے وہ بارل وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں ایک توحید کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے یہ تو ایک مقرر رشتہ ہے قالت اب تو موقع مل گیا عزیز مصر کی بیوی بی کو جس کا نام زلیخا رپورٹ ہوا ہے تو رات کے اندر فضالی کن تن یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے بلامت کر رہی تھی تو دیکھ لو تمہاری حالت کیا ہوئی ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور میرے تو یہ گھر میں رہتا ہے یعنی وہ اپنے گنا کو ابھی بھی جسٹیفائی کر رہی ہے اپنی اس بغاوت کو اور دیکھیں اگلی دلیری ولاقت رو ہو اینڈ نفسی۔ میں نے اسے بہت کوشش کی ہے اپنی طرف بلانے کی فسط لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے بڑا پکا ہے یہ کنہ ہے یار وہ تو اس کو برائی کے طور پہ ذکر کر رہے ہوں گے نا کوئی تعریف کے لیے نہیں کیا کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں ولاح اگر اس نے وہ کام نہ کیا برائی کا جس کی طرف میں اسے مائل کر رہی ہوں لوس جن تو میں ضرور اسے قید میں ڈل دوں گی یہ قید میں ڈلوا دیا جائے گا وَلَا مِّنَ تو یہ ضرور ہو جائے گا چھوٹے لوگوں میں بے آبرو لوگوں میں زریل و خوار ہو جائے گا یعنی وہ یہی سمجھتے تھے جب آپ کسی کو جیل میں ڈلوا رہے ہیں تو اسے جیل ہوگی تو مراد یہ کہ مجرم ہے تو یہ کام میں اس کے ساتھ کروں گی یعنی وہ ابھی تک اپنے ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹی اور اپنی اسی ڈٹائی کے ساتھ اسی برائی کے اوپر قائم ہے اب اس نے تو اپنا پورا پلان کیا ہوا تھا کہ میں اس صورت میں جب یہ میری بات نہیں مانے گا اسے جیل میں ڈلواؤں گی اور اللہ تعالی کا بھی پلان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات کلک کی کہ اس وقت اس عورت سے جان چھڑانے کا ذریعہ اب قید خانہ ہی ہے تو پھر انہوں نے اگلی آیات میں آئے گا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے اللہ تعالی سے دعا کی کہ بجائے اس کے کہ میں اس برائی میں مبتلا ہوں تو یا اللہ مجھے جیل کی زندگی قید خانے کی عزیز ہے اس چیز سے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں اور تیرا باغی ہو جاؤں دیکھیں انہوں نے گناہ سے بدکاری سے بچنے کے لیے تکلیف برداشت کر لی عموماً آپ کو نیک کام کرنے کے لیے ایک تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ ایفٹ پٹ کرتے ہیں برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا مثلاً نماز ایک دیکھی کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے مسجد میں جانا پڑتا ہے اراکین جتنے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن گنا سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا صرف ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے گالی منہ میں آئی بھی ہے گسے کی وجہ سے آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے نہیں نکالنی تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹر کام نہیں کرنا پڑتا لیکن دیکھیں پیغمبروں کو برائی سے بچنے کے لیے نو سے دس سال کی قید کاٹنی پڑ رہی ہے تو دیکھیں انہوں نے پھر اپنا آپ منوایا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو رتبے دیتا ہے تو پھر اس پہ آزمائشیں بھی ڈالتا ہے یہ بڑا پوائنٹ کا نکتا ہے کہ گنا سے بچنے کے لیے انہیں سے دس سال جیل میں کاٹنے پڑے حالانکہ گنا سے بچنے کا تو انعام ہونا چاہیے دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں یہاں گنا سے بچنے کے لیے انہیں ایک سزا کاٹنی پڑی اور یوسف اسلام کی بھی کتنی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس گنا کی سینسٹیوٹی کو سمجھا کہ میں گنا سے بچنے کے لیے اگر تکلیف بھی مجھے اٹھانی پڑتی ہے تو میں اللہ تعالی کی بغاوت کا کوئی کام نہ کروں ہاں میں یہ تکلیف برداشت کروں یہ نو دس سال تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ایک جوان شخص کی جوانی کا گولڈن پیریڈ اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا اس کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے اور اس زمانے کی جیل میں آج کل ہی جیل کاٹی جاتی اور جس طریقے سے پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ اسلام سے متعلقہ جو فلم بنائی ہے پینتالیس ایک ساتھ میں جو ڈراما سیریل ہے اس میں جو انہوں نے وہ تکلیفیں دکھائی ہیں نا وہ دیکھ کے انسان پسی جاتا ہے حالانکہ انہوں نے تو چند ایک سین فلم آیا ہے ان کی تو زندگی کے نو سے دس سال کیونکہ بد آسی آیا ہے ایک ایک دن سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اور رات پوری کس تکلیف میں انہوں نے کاٹی ہوگی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ماڈرن دور میں جہاں جیل خانوں میں پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں باقی فسیلٹیز بھی کھانا بھی ملتا ہے وہاں پر بھی اگر سورج کی روشنی نہ آئے دن رات کا آپ کو پتا نہ چلے تو انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور کیا اس کے اوپر گزرتی ہے اور وہاں پر جب سیکنڈ جو سب سے بڑی پوسٹ ہے مصر اس کی طرف سے وہ بندہ ریفر ہوا ہو جیل خانے میں تو چھڑانا اس کو کس نے سب سے بڑی پوسٹ کی طرف سے وہ ریکمنڈ ہوا ہے جیل خانے کے لیے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو اس تکلیف سے گزارا الٹیمیٹلی اور خود انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ٹھیک ہے مجھے جیل کی زندگی منظور ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ آیات کور کریں گے سبحان اک اللہ حما بحمد اشد ول الا انت استقفرو کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ البلا مبین جزاک مل